ایک بستی میں پہنچے جو بالکل لاہوریوں ہو جاتی بالکل بول رہے نہیں امرت سر بول رہے تو نہیں بول رہے بالکل لاہوری ہو جاتی بستی سارا دن گھومتے رہے کسی نے روٹی نہیں پوچھی کسی نے روٹی نہیں پوچھی ایسے ماشاءاللہ ولی بولیے دو بزرگ سارا دن گھومتے گھومتے کھا گئے کوئی بندہ خدا نہیں ملا شہر کسی کے دل میں خیال بھی آیا ہوا اپنی بیوی کا خیال کر کے جا گیا آنا کسی بستی کی یہ دیوار گر رہی ہے اس کو بڑا بنا دے مست اسلام سے بڑے جلادی آ گئے چپ کر کے بنا تو دیکھ جب اٹھا دے گا گئے تم چنا بابا ہے نہ روٹی بھی نہیں پوچھی میرے دیوار بنا دے رہے ساری دیا عجب آدمی ہو انہوں نے تو پورا دن پوچھا تک نہیں اور تو ان کی دیوار بنا حضر نے تو کل ہی کہا تھا تیرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا جائی ہاں میرا کو بھی نہیں بتا اب جلائی بہت بڑے علم کے دعوی کرنے والے میں تجھے تینوں باتوں کی حکمت بتلاتا ہوں بھوت اسلام نے سروایا کا ہم مستی وہ کشتی جس پہ ہم سوار ہوئے اور جس کو میں نے ایس کیا میں نے ان کے ساتھ برائی نہیں کی نہیں کی تھی کیوں? انہوں نے ہم سے نیتی کی ہم سے کرایہ وصول نہیں کیا اللہ نے مجھے خبر دی کہ آگے ایک بادشاہ کشتیوں سے کر رہا ہے جو جو کشتی اچھی ملتی ہے اس پر کرنا چاہیے کا یہ کہا میں نے جس کی اچھی چیز نظر آئی اپنی کہا کہا کہ وہ بادشاہ اچھی کشتیوں سے کرنا کر رہا تھا میں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ نیتی کی ہے ہم ان کے ساتھ نیتی کر کے ان کی کشتی کو داغ دار بنا لے مارچ روکے گا کشتی پھٹی ہوئی ہے. اس کو چھوڑ دے گا ان بیچاروں کی کشتی بچہ بڑا اچھا کام کہا دوسرا وہ بچے کو کیوں مارا تھا اللہ نے بتلایا کہ یہ بچہ بڑا بدبخت اور اس کے والدین بڑے نیکوکار پرہیز تھا اس بچے نے بڑا ہو کر اگر بڑا ہو جاتا اپنے والدین کو دین سے ہٹانا اور ان کی تباہی کا سبب بتانا اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان ماں کی نوکی کی وجہ سے اس برے بچے کو اٹھا کر ان کو نیکوکار کار بچہ یہ کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اپنے رب کے کہا یہ بھی اچھا کیا کہا دوسروں کی بستی کی دیوار دے کہا اس کی بات نہیں سن لو کہا کہ اس بستی میں ایک بڑا ہی نیکوکار بندہ رہتا تھا اس نے اللہ نے اس کو بیٹے دیے دو یتیم بچے جو اس کے دو گھر بچے ہوئے ابھی بچے ہی تھے کہ اس کے باپ کا وقت ان کے بعد کا وقت آ کر اس نے ایک آدمی کا وقت آ کر اس نے اپنی جتنی پونجی تھی اس کو جمع کر کے اس دیوار کے اندر بھیجا اور اللہ سے دعا مانگی اللہ جب تک یہ میرے بچے جوان نہیں ہو جاتے اس محل کی تو حفاظت کر تاکہ ان کو بڑا ہو کر کام آئے اور ان کو کسی کے سامنے دستے قرار درار کرنا اللہ سے دعا مانگی اللہ نے اس نے کو بندے کی دعا کو قبول کیا ہمیں حکم ہوا کہ یہ دیوار گرنے والی جاؤ جا کے بنا دو تاکہ اس بندے کی دعا پہ آچ کا یہ بھی اچھا ہی کام کیا کہا پھر تم کس طرح کا کر سکے مجھ سے بڑا حال مزریا میں بھی پوچھے کہ کون سب ہے اللہ عالم اللہ نیم بڑا ہی اللہ کے سوا کسی کو زیبا اس سورت کی آخر میں رب کائنات نے اپنے محبوب پاک حضرت محمد الرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہے میرے اے میرے حبیب فرمائیے اللہ کیا کہوں انما کہنا بشر یو ہار لاحلہ میرے رب نے کہا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میرا رابطہ آسمان سے ہے سمہارا رابطہ آسمان سے ہے اللہ نے میرے سر پہ تازہ نبوت اور نشان رکھا اور تمہیں نبوبت اور نصالف کے سر سرفراز حکم کیوں دیا حکم یہ دیا کہ سن لو اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار موجود من کان العمل جس رب کی ملاقات کا شوق ہے وہ نیکی کا کام کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریف اللہ کی اسے زیارت ہو جائے گی اللہ تیری بار کا ہم احتجا ہے کہ تو ہمیں اپنی توحیب پر ایمان لانے کی توفیق اور شیر سے بچنے کی توفیق اور آخرت کے دل پر یقین رکھنے کی توفیق ادا فرما اللہ صلیٰ محمد محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم <سلام> علیہ حمیل المجید اللہ محمد محمد کما بار تعالیٰ ابراہیم علیہ حمید المجید اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاوں سے فرما اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ خوشی فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ میرے روزگار کو روزگار کا فرما اے اللہ بے اولادوں کو عطا اولاد فرما اے اللہ فطیروں کا بنا اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمارے بوڑھے والدین پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے فاصل کا حن کی متفر اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بچا اے اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا اے اللہ حافظوں کی حسن سے محفوظ فرما اے اللہ تینوں دنیا کی بہترین نعمتوں سے مزا نار فرما اے اللہ دین و دنیا کی کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرما اے اللہ دین و دنیا کی بلندیوں پہ سر سرفراز فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو نور ایمان سے منور فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی روشنی سے روشن فرما اے اللہ ہم سب کی انتظام فریادوں کو قبول فرما ربنا تقبل قبل منہ کان تک سبھی ہو رہی بتوب الگا ان کا میں نے اس طرح کی گزارش کی تھی آج بڑی مشکل سے میں نے ترابی پڑھائی تھی بہت تکلیف تھی اور بیماروں کے لیے بھی دعا کیجیے میرے لیے بھی دعا کیجیے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ تیرے اس قرآن کی منزل کو صحیح طور پر ختم کیا جا سکے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ محمد تعالیٰ خریقے تیار کل ہم نے انعام کی تلاوت کی تھی اور آج سور انصان اور سورہ قوبا کی گلاوت مکمل ہوئی ہے شور انعام کا خلاصہ ہم نے کل بیان کیا تھا بقیہ کچھ چیزیں رہ گئی تھیں نہیں سورا انعام کے بعد سورا آرام سورا آراف کو سورا یا نام کا ملاسہ ہم نے مکمل کیا تھا پھر ہم نے کل سورا آراف شروع کر کے اسے مکمل کیا تھا گفتگو سورا یا نام میں طویل ہو گئی تھی اس لیے سورا آراف کا خلاصہ دیا تھا تو آج اللہ کے پر ویل سے سورائے آراف اور پورا انفال کے بارے میں مختصر بیان کیا جاتا ہے پورا آراس کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ آرا کسے کہتے ہیں آرا اس مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے وہ مقام جو جنت اور جہنم کے درمیان واقع ہے اس کو کیا کہتے ہیں آرام اس کا کچرا کیونکہ اس صورت میں ہے اس لیے اس سورت کا نام ہی سورا آرام رکھا گیا ہے سورہ آرام کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتا اور پھر آج آدم علیہ السلام کو شہصان کی طرف سے بربنانے کا خطرہ ہوا یہ واقعہ ہم نے چونکہ سورا بترا کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور بسیہ واقعہ آئندہ کیونکہ آنے والا ہے اس لیے اسی پر اسی پر استفاق کرتے ہوئے اور آئندہ کے لیے اس کے ذکر کو ملتوی کرتے ہوئے ہم اہل جنت اہل نار اور آب آرام کے اس مکالمے کو ذکر کرتے ہیں جسے رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں درج کیا ہے کلا میں بات میں رب الجلال نے, نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی جنت میں چلے جائیں جن کی نیتیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں چلے جا ہیں اور جن کے گناہ زیادہ ہے وہ جہنم میں چلے جائیں کچھ لوگ آتے ہوں گے نہ جن کی نیکیاں اتنی ہے کہ وہ انہیں جنت میں لا کے نہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ وہ جہنم میں جا سکیں وہ جنت اور جہنم کے درمیان جو آ ہے وہاں رکھے جائیں خدا بندی عالم نے احجا سنایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو اہل جنت ایک در کہیں گے چلو ذرا جہنمیوں کا حال تو دیکھیے ان کا کیا بڑے اکثر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بلند پایا سمجھتے تھے آج دیکھیں کہ ان پہ کیا بیت رہی ہے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اللہ ہر آدمی کو جہنم سے محسوس رکھے کہ جہنمی ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے ایسا عذاب کہ جس کا انسان سخت ہوگی کلام مجید کے متعدد مقامات سے اہلدار سوزکیوں کا دستر آیا ہے برما ارلا شجر اور تک دستوں میں کہا ہو جاتی سوزکیوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار درخت دیے جا رہے ہیں برمایا پینے کے لیے ان سے تیاس لگے گی ربطے کائن چخموں سے نکلنے والا پیپ ان کو پینے کے لیے دے گا کہ جب پیے گے آٹے کٹ جائے گی کل محل جان لیتی ضرور کاغل لیبی اس طرح وہ سیٹ اور اس طرح پانی جو ان کو پینے کے لئے دیا جائے گا اس طرح گھوم رہا ہوگا جس طرح کڑا میں ابلتا ہوا تیل کی سرکسی کر کے اپنے لیے آج جو کاٹے بوئے تھے یہی آج تمہاری گھوڑا اور جو تم بڑے پکڑتے کراتے تھے اس کے بدلے میں یہی پیک آج تمہیں پینے کے لئے لیا ہے اللہ رحم بلعزت نشاد بناتے جنگی ایسی نعمتوں میں ہوں گے کہ جن نعمتوں کا تصور انسان دنیا میں بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکا امام کائنات فضر موجودہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سنایا کرتے ہیں کہ جنت میں انسان کو وہ کچھ ملنے والا ہے کہ انسان مہاراشٹین ملا سمے فرم ملا خطر آلہ قلب میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کام نے سنا نہ کسی دل میں اس کا کسبر آیا کہا صرف اس سے اندازہ لگا لوں یہ ایک عام جنتی کو جو جنت ملنے والی ہے اس کے باغات اتنے طویل ہوں گے کہ اگر سو سال تک اس باغ میں سے گزرتا رہے سو سال ختم ہو جائے باغ ختم ہونے میں نہیں آئے گا یہ ایک جنت کا ٹکڑا جو ایک عام انسان کو دیا جائے گا اللہ عزت نہیں چاہتا ہوں وہاں جنتیوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خارش کرے گی دل میں خیال آئے گا اللہ وہ چیزیں مہیا کر دے گے جنتی اس طرح کی ریمسوں کو پا کر اپنے رب کا شکریہ بجا لا کر اللہ کی بار گاہ میں سائبر حجیب ہوں گے ہر سوالہ ان سے پوچھے گا جنتی ہو خوش ہو کہ میں نے تمہیں جنت ادا کر اللہ جنت سے بڑی دینا اس سے بڑی تیری کرم کی شاع اور کیا ہو سکتی ہے یہ تو نے ہمیں وہ کچھ ادا کیا جس کا کبھی ہم نے مفرپور بھی نہیں کیا اللہ تیرا رکتے ہے اللہ فرمائیں گے کچھ اور چاہیے کہیں گے اللہ جنت کو پانے کے بعد اور کس چیز کی حاصل اور کون سی چیز ہے جس کی انسان خواہش کر سکے کون سی چیز ہے جو انسان جس کا طلبار ہو اللہ فرمائیں گے ایک میں نے اس سے بھی بڑی چیز محسوس جن کی راج سے رہے اللہ جنت سے بھی بڑی کوئی چیز کو محسوس اللہ فرمائیں گے ہاں جنتیوں میں نے تمہارے لیے جنت سے بھی ایک بڑی چیز رکھی ہے جنتی کہ کیا ہے اور وہاں مریض اللہ ہے اکثر وہ میری رضا ہے بچار آج میں تمہیں جنت بتا کر کے تم پر راضی ہو گیا ہوں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوا کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں راج جنتی خوشی سے رب کی باتیں سنڈے میں گر پڑیں گے سڈے سے سر اٹھائیں گے اللہ فرمائیں گے اب راضی ہوگی اللہ اب اس کے سوا اور کیا چاہیے جنت مل گئی تیری رضا مل گئی رب احساس کروائیں گے میرے سدھارے لیے ایک اس سے بھی بڑی ہے اللہ جنت سے بڑی تیری رضا سے بڑی رب احساس کرائے گے ہاں جنت سے بھی بڑی میری رضا سے بھی بڑی مومن کہیں گے اللہ وہ کیا ہے میرے بولا جنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سرایا اللہ اپنے نور کا پردوں کو اٹھا دے گا مومن اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح چودھری کچان کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا دیدار دیگر مولے گا امام کائرات نے کہا کہ رب کے دیدار سے مومن رب میں لذت آئے گی اس کے مقابلے میں جنت کی لذت بھی کوئی ہے <سؤال> وہ رب کے دیدار سے لذت ملے گی نو رب کے دیدار سے انسان کو اس طرح کی کھنڈت اور اس طرح کی تمامت اور اس طرح کی مسرت حاصل ہوگی کہ جتنی مسرت جنگ پاک اللہ تیری بارگاہ میں میری ہے تو ہم سب کو اپنے دیگر سے مشرف فرمانا اللہ کا دیدار اللہ کی زیارت یہ ایسی چیز ہے جس کو ایک مومن مومنکری تصور میں دیکھے تو حیران رہ جائے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے جو نبیوں کو نہیں دنیا بھی دنیا میں رہے جو زمیروں اور پہمبروں کی دنیا میں نہیں ملی اللہ مومنوں کو وہ نے بتا کرے گا جو پیغمبروں کو بھی دنیا میں اتا رہے گی پتا ہے سارے اسلام نے کہا اللہ نے میرا دیدار کرنے کا تو اللہ نے کہا سر کرا لے تو میرا دیدار کرنے کی طاقت ہے وہ دیدار اللہ عام مومنوں کو نتیب کرے گا اللہ ہمارا شمار بھی ان میں فرما لے اللہ فرماتے ہیں جنتی جنت میں خوشی سے پھر رہے ہوں گے پھر آواز دیں گے کہ چلو اتنا बड़े کو دیکھیں بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے خاندانیں بڑے بڑے نوابزادے اس میں پڑھ لیے دیکھیں گے طریقہ کیا دیکھیں گے جن میں جلد بلّہ ہوا ہے گراندے عالم نے ارشاد کرنا ہے جس طرح جنر کی یہ مشہور اسی طرح جہنم کے عوام کی شدت کا یہاں سے سمجھ لو سب سے ہلکا عذاب جو جہنم کا ہوگا وہ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تعلق سب سے ہلکا عذاب کس کو ہوگا ابو طالب کرے اس لیے کہ وہ نبی کی خدمت کرتا رہا نبی کا وشا کہتا رہا لیکن نبی کا عیدان اللہ اللہ سب سے ہلکا عذاب ابو تارف کرے کیا ہوگا حدیث پاک میں نبی یہ تعداد نے فرمایا آپ کے جوتے پہ ناجہ دوسرے آپ سے کہا ایسا ہوگا کہ آپ کے جوتے پہ جائیں گے سونے دماغ سے نکل رہے ہیں یہ جہنگ آتے انسان کی نکلی اور قرآن میرا میں رکھا رہے انسان جہنگ میں پھیل جائے گا ڈالتے ہی چمڑا پھیل جائے گا کہا انسان خوش ہوگا کہ چلو جسم جل گیا ہے چمڑا جل گیا ہے اب جلنے کے بعد کچھ <سلام> <بار سلام> تو آپ کی خدمت میں کمی آئے اور ہرش والے نے اپنے قرآن میں کہا کل نہ بدلنا دل جہ رہا لیا تھا نہیں ایک چمڑا جلے گا اللہ نیا چمڑا چڑھا دے گا تاکہ آزاد میں کمی نہ دوسرا چمڑا نیا چمڑا چمڑا اللہ ہم سب کو عزابیدار سے محفوظ فرمائے اور یقین کرو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس سے کیا ہے میں تمہیں اللہ کے فضل و کرنے سے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج تم رات کی تاریخیوں میں اپنے جس طرح اپنے گھر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مجھے یقین ہے اندارہ پولیس تک اپنا قرآن سننے کے لیے رات کی تاریخی میں بیٹھنے والوں کو جہنم کی آمدیں بچائے گا انشاءاللہ شاء اس لیے کہ اس کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سنا حیامت قرآن کی سفارش ہے جس نے قرآن پڑھا قرآن اس کی اور اللہ کہے گا جس کی سفارش میرے قرآن نے کی ہے میں نے اس کا معاف کیا, کیا؟ کیونکہ میں اپنے قرآن کی سفارش کو رد اللہ ہمیں قرآن کی سفارش کا صاحب بنا رہے ہیں اللہ عزت نے کہا جب نکی کہ وہ دیکھے پتھر دیکھیں کہ اوپر دیکھے جن میں بھی جلیں گے کہیں گے ہر رجب تم نہ بادہ تمہیں ہم نے رجب نہ لابا نہ رب کو ہم نے تو رب میں دروازہ کیا تھا اس کو سولہ پا گیا اللہ نے کہا تھا گرمیوں کی بھوک برداشت کرو گرمی کو برداشت کرو روزے رکھو ہم نے گرمیوں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اللہ نے اس کے بنے میں ہمیں ٹہنا کھا رہا ہے کیا؟ ہم سے جس طرح رب ربڑے والا کر کے پورا کیا تم سے بھی رمڑے بازا پورا کیا ہے تم ناپر باندھ سے اللہ نے کہا تھا ناپر کو جہنم دوں گا پار رب روتے ہوئے کہہ گے ہے کاش ہم رب کے باندے کو سمجھ لیں آج ہم پر وہی بیچ رہی ہے جس کا رب رمرے مادہ فرمایا پھر یہ ہلن پکاریں گے اللہ اکبر حدیث میں آیا ہے کہیں گے پانی پیاس سے لکھا نبی یہ پاپ نے فرمایا ہزار سال تک چیفے مارتے رہیں گے جواب ہی نہیں ملے گا ہزار سال تک چیزیں مارتے رہیں گے جواب ہی پھر کیا کہیں گے یا مارے کے گروہ اپنے رب ہم کو کہ ہم کو موقف ہی دے رہے. ہم مر جائیں اس جباب سے ٹوٹ جائیں سال جواب دے ہزار سال کے بعد گا کہے گا نہیں اب موت کو موت آ گئی ہے تم نے ہمیشہ ہمیشہ اس حاگ میں اللہ ایک مہینے کے روزے ہمارے لیے بڑے مشکل اس کی راتوں کا قیام ہمارے لیے بڑا مشکل اور بتلاؤ لاکھوں کروڑوں سال کا کس طرح کر اپنی رحمت سے ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ کروا پھر کہیں گے دیکھیں گے جنت والے کو اوپر آسمان کی طرف جس طرح دیکھیں گے جس طرح کا ہے نظر آتے دیکھے تھے اکیس لگے گا نظر او دا رض اب ملنا تو ہم پیاس سے مر گئے ہیں ہم جل گئے خدا کے لیے سولر کا پانی ہم کو ملے گا یا وہ رزو جو تم کو رکھنے انرامہ ہوگا ایلو میں سننا دنیا میں تم نے اس پانی کے لیے رکھتے کہ آج اللہ نے اس کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے آج اس سے اللہ نے سہاری ہے اس کو آج, آج یہ دنیا ہے آس کی جگہ اور دنیا مزرا آخرا دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو سب جو کچھ یہاں بوائے گا آخرت میں نہیں پائے اگر چاہو کہ آخرت میں رب کے انعامات کو کاٹے تو دنیا میں نہیں کی طرح فرمایا یہ جرنت والے کہہ رہے ہیں یہ جہنم والے درمیان میں بھی کچھ لوگ ہوں گے صاحب آرام لوگ ادھر دیکھتے ہیں کچھ اللہ ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ادھر دیکھتے اللہ ہم کو بھی دیکھے اور ادھر دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس سے بچا لے اللہ قرآن اجلاس تھوڑے پر سمسار کانو رکھانا نہنا مالک امیدواری ہزار ہاں سال اسی مقام پہ رہے گئے جہنم میں آخر اللہ ان کو ایک زمانے تک رکھنے کے بعد انہوں نے پھر اس کا اختلاف نہیں کیا اللہ ان کے نظر کرم کر ان پر کرے گا اور ان پر جنت میں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھا جنت ہی لے لے گا اور اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اس کے بعد اسی سورہ آرام کے اندر بڑا ہی مشہور واقع احمد سے مسار استعلق ہوا کرا علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے حضور اور اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت نے انہیں اس قوم میں پیدا کیا جو قوم جرائم کی غلامی کی زندگی گزار رہی تھی اللہ کی نظر کرم ہوئی اس قوم میں علیہ السلام پیدا ہوئی ان کی پیدائش کس طرح ہوئی یہ تذکرہ انشاءاللہ شاء اللہ دیس کے بارے میں کیونکہ تفصیل کے ساتھ آنے والا ہے پیدائش کا واقعہ تو وہاں دھیان کرے یہاں جو واقعہ سورہ یار کے اندر رب ابل جلال ہے زیادہ ہوئے پرمرش بھائی پروان چڑھے نبوبت مری پھر ان کے پاس آئے اللہ رب العزت سے کہا جاؤ پھر ان کو جا کے اللہ کی راست بلاؤ پھر ان کو جا کے اللہ کے راستے کی طرف بلایا رام نے پتھر کو کہا کہ ہر تو میرے غلام کون کا پردہ میرے گھر میں پلتا رہا آج اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ کہنا کیا دلیل ہے حضرت اضرت علیہ السلام کو رب نے دو موجود ادا کیے ہیں ایک جد دہراج کا موسم اور دوسرا اصا کا ملک حضرت نو علیہ السلام نے اپنا گھر ہاتھ اپنی قدر کے لیے رکھا نکالا تو اس طرح چمک رہا تھا جس طرح چودھری کا چند چمکتا ہے نازی پہ شرم بن کے بند ہے اللہ کے جن کو حق ماننا نصیب نہیں ہوتا وہ روزمار دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار موسار ہی تر موج کیا دکھائے پیار ماننے کی بجائے الٹا یہ کہنے کا یہ تو جادو کا پرشن اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجیے ہر نبی کو اللہ نے اس زمانے کے مطابق نوٹ دیا جس زمانے میں جو چیز زور ہوتی تھی اللہ وہی طرح کا موسم حضرت علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا اس لیے اللہ نے علیہ السلام کو جادو کے دور کا موسم حضرت علیہ السلام کے زمانے میں صرف کا حکمت کا زور تھا اللہ نے ملکوں کو زندہ کرنے کا بوشہ ہے ہر نبی کے زمانے میں جس طرح کی بات ہوتی ہے اسی طرح قبول بولتا ہے سے اسے بھائی کو جادوگر رکھنا ہے بعد ہی کوئی کہا جادوگروں کو بلاؤ سارے جادوگر اکٹھے ہوئے دھیان کرنے کا یہ منسا جادو سیکھ کیا گیا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ ہم کو اقتدار سے محروم کر کے تمہارے ملک کا سبزہ کرے جادوگروں نے بات آپ کیا اگر یہ جادو لے کے آیا ہے تو ہم سے بڑا جادوگر دنیا میں کوئی دوسرا موجود موسا علیہ السلام کو چیلنج دیا ایک بالمقر کر نے تو بھی اپنی جادو کا تسمر دکھا ہم بھی دکھائیں ہے خدا نبی آدمی نے کیا کردو بروجی فی الحال کو مقابلے سے پہلے یہ کہا اگر ہم نے موسا پہ غذا پار لیا تو ہم کو ملے گا کیا ہم کو کیوں اس لیے کہ در اصل ایک منٹوں سے لازوں کو ایک مانگنے کے لیے پیسے کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے اور جو کرایہ کے کٹو ہوتے ہیں وہ حق والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کرایہ کے لوگ یہ کرائے کے فوجی انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے اور نالے پہ آ جائیں گے اگر ہم نے غلط پا لیا تو ملے گا کیا بادشاہ نے صاف گران لے میں تم سب کو اپنی میت شورا کا ممبر بنا لوں گا قرآن کے ساتھ ان نظم ادھر نہیں اگر تم غالب آ تو سب کو میں اپنا مشیر بنا لوں سب کو میں اپنا مقرر بنا لوں ہاں ٹھیک ہے بلاؤ کر لوں علیہ کو علیکم السلام سمجھا یہ بھی جادو کیا اب ذرا بات تو سمجھو جادو میں اور میں دے میں بنیادی فرق ہوتا جادو चीजों की हकीकत को तमरी अच्छी तरह सुन रहे होते छो रहे होते और सोने में पासना छो रही है और एक आदि सात वो पहुंचे देखे कसूरत क्या नहीं हो ना तो मुझे सारे नजर आते हैं सोने का वक्त कल के गया भी तो मैं क्या कह रहा था जादू में और मोर्चे में बुनियादी फर्क होता है जादू में चीज की हकीकत कमरी नहीं होती आंखों पर पड़ता बचाता हम میں ایک دفعہ چھوٹا پتا بالکل بالکل ہی مال صاحب مجھے لاہور دکھانے کے لیے شیار کوٹ سے لائے آپ کو یاد ہوگا جو اپنی لوہری ہیں اس زمانے میں رنگ محل کے شوق کے اندر بڑے سماچے کرتے تھے اور اس زمانے میں کپڑے کی مارکیٹ وزیر میں زیر خاص کی مسجدوں تھی مالداہے کا کاروبار کر لائے رنگ محل میں بڑے سماجی سمسے تھے اور وہ ڈلی وہاں بڑے تماشے والے بیٹھے ہوتے ہیں اب تو وہ ساری دکانیں بن رہی ہیں وہاں تماشے والے بیٹھے ہوئے ایک میں بھی چھوٹا سا تھا بچی میں نے دیکھا ایک مناری گڑھ مجموعہ لگائے ہوئے اور تماشا دکھا رہا تھا میں بھی خراب ہوں کیا لگا میں ایک بندے کو مان سے بنایا اس کے کار پہ کام سے پیسے اٹھائے اس کے کار اسے پانی ڈبا لیا اور اس کے باجو سے اس طرح ہلانے لگا جس طرح نلکے کو ہلاتے جس طرح نلک ایک دن اس طرح اس کو ہلایا کہ پانی نکلے ادھر سے اس کے کام سے پیسے نکلنے لگے اور اس نے ڈبے پر ہر چوڑی اس میں پیسے رکھے ہوتے حقیقت میں پیسے اگر پیسے آتے ہو تو اس کو مانگنے کی بعد میں وہ خیرات مانتا ہے یہ دکھا کے تناخرباد میں کیا کرتا ہے کدم پیسے دوں. اگر وہ خود پیسے بنا سکتا ہو تو پھر پیسے مانگنے کی ضرورت ہے یہ صرف آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے قرآن نے بھی کہا ہے کہ یونن کا یادو اس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پردہ آنکھوں پہ پردہ نہیں جاتا ہے حقیقت تبدیل اسی زمانے کی بھاشا درست کی اسی زمانے میں سرکس بھی آئی وہ بھی میں چھوٹا سا دیکھنے کی گیا دیکھا کہ اس نے کچھ اس طرح کچھ کیا تماشے والے سرکس والے سنجم نکالا اس طرف کیا ہر بندہ یہ سمجھنے لگا کہ مجھے مانگ رہا ہے دور بیٹھے مجھے آنکھوں پہ سر ڈال دیا یہ جادو اور روزدہ کس کو کہتے ہیں روجنا اس کو کہتے ہیں جس میں چیز کی حقیقت ہے تبدیل ہو جاتی جس میں چیز کی حقیقت ہے تبدیل ہو اب مقابلہ ہوا دونوں طرف سے لوگ نکلے علیہ السلام بھی آئے اوبر فرور استعمال کرتے مسارے اسلام کو پہلے تمہیں رسمہ دار کر علیہ السلام رسما گنا بندے جلان کہتے ہیں ذرا لفظی ترجمہ قرآن کا سن لو نفظی تجربہ لفظی تجربہ باقی سکھ رہا یو گئی نئی اندہا صحافی اپنی لکی لاٹیاں اور پھینکی وہ ہلنے لگی بلک لگی ساتھ بات اندہ اللہ تیری کا ہیر کر قربان تو نے مسئلہ کس طرح کھول کے دیا فرمایا او جیسا کی لشتے ہی پتن اس طرح ہم کے ہلنے لگے موسیٰ اب بولو موسا کا او جیسا کی لکھن موسیٰ دل میں موسا ہے جاگتا کو ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں تھی پیغمبر کو اگر ویڈ کا علم ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت ہے خدا خران آسان دیا موسا ڈرنے کی ضرورت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب تک رب نے نہیں بتلایا موسا تو پتا نے واضح دلال قرآن کی اتنی واضح آ گئی اور پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار ان کے بارے میں رب نے کہا پلا یا قدم فارغ کر کے ہم اور قرآن کو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے دلوں پہ تعلے پڑے گے ان کے دلوں پہ اللہ نے اللہ تم کسی کے دل پہ بور نہ لگا تو ہمارے دلوں کو حق سمجھنے کے لیے فراغ پڑوائے گا دوسرا شاہر مستور میں جاؤ بے صحر تبیب اللہ نے کہا اتنا بڑا جادو اللہ یہ ہے وہ اتنا جادو کا بڑا قسمت دکھایا کہ لوگوں کے دل سہل لوگوں کے دل لیکن نبی کا ہوتا نبی وہ ہوتا ہے جس کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا ہوگا جس کا رشتہ آسمان سے یہ موتا علیہ السلام سے ان کا رشتہ آسمان سے جڑا ہوا تھا ہمیں ہم نے کہا موتا ڈرو نہیں وہ لاٹھی جو ہم نے پھر کو دی ہے وہ بھی ذرا پھینک کے دیکھو تو صحیح وہ تھا جادو یہ کیا موجدہ وہ تھا جادو یہ تھا موجود السا کو مار جاتا موسا کے لاٹھی کو پھینکنے کی دیر تھی کہ اس نے ہزاروں ہاتھوں کو دکھا دیا کوئی جادوگروں کی رسی اور لاٹھی باقی وہ فرق جاد انہوں نے دیکھا ساری رسیاں سارے لاٹیاں سب کھا گیا ہے سمجھئے کہ یہ جادو کا کرشمہ پوا سال سب کو میں بس الاباد کا ریاست ماغولی بھی منا لے کا من پلاب سامنے سہارا بڑی جی سکتے گر گئے فرون تو خدا نہیں خدا وہ ہے جس نے بوسا کو بھیجا ہے خدا تو ہے جس نے بوسا علیہ السلام کو بلفی السلام سارے سارے سجے گر گئے کہ اور مشرق کی عقل اصل نہیں کائم بجائے اس سے پسند اور مسئلہ میں آ گئے اور اس نے کہا کیا اچھا مجھے پتا چل گیا یہ تمہارا استاد ہے تم اندر سے اس کے ساتھ ملے ہوئے چار آپ پکڑو اور ذرا ایمان کی وساد کو تو دیکھو جس کے دل میں ایمان رکھ جاتا ہے بس جاتا ہے پھر ساری کا علاق ایک طرف ہو جائے ایمان کو اس سے ڈرا کر سکے گرگا پھانسی پہ لٹکا دو سوری پہ چڑھا دو جا کہہ رہے ہیں ہوئے جلدی چڑھا دے تاکہ رب سے ملاقات جلدی ہوگا کوئی پرواہ نہیں ہے اور جو رب پہ ایمان لے آئے دنیا کی کوئی طاقت اس پہ ڈرا سکے اس کے بار اللہ حبی وہ سارے سلاک السلام کے اس مشہور ماقے کو ازر دیا ہے کہ جس میں حضرت علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کی آواز سن کر تو سے جا کر کہنا اپنا انداز کرا اللہ نے اقرار کیا اللہ نے خاص اللہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس علیہ السلام کو بلا کر مدا کو باورات مل رہی ہے اتنی بار بند اس سے پیچھے کچرا بنا کے پوچھا جو ہے جس طرح اس کا تذکرہ ان شاء اللہ نبی ڈول و پانی میں ہوگا تفریح کے ساتھ آگے چل کر ربے کائنات نے اسی سورت کے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ رات کو میری لہو و ان تو خموش اے موم جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو تاکہ تم پر یاروں نے کہیں کی بات کہیں کر رہا کہیں جا کے جوڑ لیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کر یہ اس لیے جب نماز ہو رہی ہو تو پھر سورج آگے آئے ان کو پوچھو یہ کہا کی بات کہاں سے تم بتلا کہ زور اور اثر کی عمار میں کیوں نہیں پہلے زور اور اثر کی راج نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دلیل تراسی ہوئی ہے یہ دلیل تراسی فالیں گے اور اس والے نے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کوئی غلطی نہ لگ جائے رکشا کرتی رکشت اور جب قرآن پڑھا جائے اس میں بھی قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تو دل میں موسی بنا چیز نہ کافی قرآن نے مجھے دکھائی کہ من کو رقبہ کافی لفظ کا تجربہ خود کہ دل میں قرآن خراب کرو قرآن کو بڑے بغیر سورج فاتحہ کے بغیر کوئی رکت ادا نہیں ہوتی آج یہ سورا ہے اس میں اہم ترین واقعہ بھی ہے وہ جنہیں بنتا جنگے بدر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازارہ رمضان کو اپنی جتنی کائنات تھی کل پوری لے کے نیا کر رکھا کل پونجی تین سو تیرہ بندہ پر مستر. نبی پاک نے دیکھا مقابلے میں ایک ہزار کا لشکر جمع اسلحت سے پوری طرح لائ اور سواروں کا دستا گھوڑ سواروں کا اپنے چھوٹے چھوٹے رکھے جورے کمر جھکی ہوئی کمروں والے بوڑھے بخاروں کے مارے ہوئے آسمان کی طرف دگا اٹھائی اللہ کوئی قائدہ نے کیا ہوا ہمیں آج یہ لوگ مل گئے تو سلامت پر چیری عبادت کرنے والا کوئی شاہرہ عرش والے نے ناچ رکھ اور ساتھی اپنی توحیف کا بدلا سمجھایا کیا کہا کام رہا ساحد نہ رہے گا منا قمت نہ ہے سن تو یہ نہ سمجھے تم نے پتا پائی بتا رب نے عطا کی ہے بتا کس نے عطا کی ہے تم نے نہیں بارا اللہ ہمارے بڑے جیت مارخان مونچھوں کے تعدے کے ہر محل پہ کس طارے میں اور جیت بھی کمرے لگائے جا رہے ہیں ہر روز افغانستان کے بارے پہ بمباری ہوتی ہے شرم نہیں آتی روزانہ اخبار میں چھپتا اتنے مسلمان مار گئے اتنے ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ اللہ پر اعتماد اللہ پر قوم کا اعتبار نہ ہو وہ کام کبھی سرخرو اور کامیاب ہو سکتی وہی کام کامیاب ہوتی ہے جس کا اللہ پر اعتبار اس کے بعد رب عبل جلال نے مارتا بدر کی تفصیلات کو بیان کیا ہے انشاءاللہ یہ کسی پاک راہ میں کسی پانچ سات راتوں میں لے کے بھی سات رات میں انشاءاللہ شاء تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ پیاس ہوگا سورہ برا کے اندر رب ربیعلال نے ایک اہم بات کہی ہے اور اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں فرمایا ہمارا فل ان شاء اللہ حکم وابنا حکم وقوعہ حکم واضح جو حکم وسیلت حکم وام بالوں کی طرف تو گا و تجارت البقشاد وہ مساقل و کر دو رہا احتاہم مل اللہ رسولے و جہاد کی کبھی اللہ ہمرے ولہ ایم وغیرہ تمہارے پاس اگر تمہارے, باپ اگر, تمہارے, باپ اگر, تمہارے باپ اگر تمہاری اولادیں اگر تمہاری جگا سے اگر تمہارے مکانات اگر تمہاری سے تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار اللہ کے عذاب کا ہر وہ شخص جو ان چیزوں کو رب رسول پر ترجیح دیتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا اللہ کے عذاب سے وہی وہ بچے گا جو ان ساری چیزوں کو دین کے تابے رکھتا اور دین کو ان پر مقدم رکھتا ہے جو دین کو ان پر مقدم رکھتا ہے اللہ دنیا میں اسے کبھی رسوان ہونے دے گا نہیں اس کے بعد اسی صورت کے اندر ہجرت کا واقعہ بیان ہوا ہے آج ویسے بھی میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں جمعے کی وجہ سے رات کو بھی طبیعت درخت جمعہ بھی تھا گرمی بھی بڑی سخت تھی اور پھر وہ بھائی صاحب بھی تھوڑے سے ان کی بارے میں تشویش ہے اللہ سے دعا کریں اللہ نے شکا تھا فرمائے انشاءاللہ اللہ بقیہ ہجرت کا واقعہ اور سورہ یونس کی انشاءاللہ اللہ خلاصہ جس کا آج آغاز کیا ہے کل اکٹھا انشاءاللہ بیان ہوگا واپا الحمد للہ ربی الحال <سؤال> محمد انحمد خما فل <سؤال> علیہ ابراہیم کالا محمد انحمد ان کمابار حمید امی اللہ ہم سب کے گناہ فرما اللہ ہم سب کی خطاحوں سے درد فرما اللہ ہن سب سے جرائم کی پردا پوشی فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ بے روزگار عطا فرما اللہ بے اولاد عطا فرما احلا ستیگر بلا اللہ محتاجوں کو غنی فرما احلا پرشان کی پریشانیاں دور فرما اللہ مصیبت زدگان کی مصیبت رفا فرما اللہ